تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال کم ہے خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قرب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راگیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے